<سسن> کتاب کافر اور مشرق اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے وہ کون وہ اللہ کا رسول کے پاک صحیفے پڑھتا ہے ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں وَمَا تَفَرْقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ مخلصین له الدین حنفاء ویقیم وذالک دین اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس تشریف لائے اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں نرے اسی پر عقیدہ لاتے ایک طرف کے ہو کر اور نماز قائم کرے اور زکات دیں اور یہ سیدھا دین ہے اندین کا فرو المشتین فی ناریری الذين آمنوا الصالحات هم خير بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرق سب جہنم کی آگ میں ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں تختیغلح تجریغل کلی من, تجری من خشیا رب ان کا سلا ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے